سلیہ و مولا محمدی وباری وسلیم سلیہ کے دین کو اور اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے جو لڑائی لڑی جائے اسے جہاد کہتے ہیں اور جو خوش نصیب اور خوش قسمت اس جہاد میں باتل کر دیا جائے اسے شہید کہتے ہیں اور جو مرتبہ اور جو درجہ اس کو حاصل ہوا اسے شہادت کہتے ہیں شہادت کہتے ہیں گواہی کو اور شہید کہتے ہیں گواہی دینے والے کو شہید کو شہید کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی جان پیش کر کے اور خون کا نذرانہ دے کے اللہ کے دین کی صداقت اور حقالیت کی گواہی دی ہم اپنے کال سے اور ہم اپنے عمل سے اسلام کی حقانیت کی گواہی دینے کے قابل نہیں اور شہید اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کے دین کی حقانیت اور صداقت کی گواہی دیتا ہے ہمارے عربی زبان میں کبھی فائل مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح شہید مشہود کے معنی میں استعمال ہوگا اور شہید کو شہید کہنے کی یہ وجہ بنے گی کہ شہید وہ آدمی ہیں جس کے لیے اللہ نے جنت کی گواہی دی اور اپنی رضا کی شہادت دی شہادت ایک عظیم رتبہ ہے ایک اعلی مرتبہ ہے ایک عظیم شان درجہ ہے اور بڑی قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جو اس درجے کو پاتے ہیں قرآن پاک نے انسانی ارتقا انسانیت کی بلندی اس کے چار درجے ذکر کیے الا اکل لذینہ ان عمل علیہم من و صدیقینا و شہدا قرآن نے انسان کی سرفرازی اس کی بلندی مرتبت میں سب سے پہلا درجہ ذکر کیا نبوت کا اور انسانی رتبوں میں دوسرے نمبر پہ ذکر کیا صدیقیت کو من النبیین صدیقین اور تیسرے درجے پہ ذکر کیا شوہدا کو اور چوتھے درجے پہ ذکر کیا صالحین کو نیک آدمیوں کو متقی لوگوں کو اپنی نافرمانی سے بچنے والوں کو اپنے احکامات کے ماننے والوں کو لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو چار درجے قرآن نے ذکر کیے ان میں پہلا درجہ نبوت کا دوسرا درجہ صداقت کا یہ دونوں درجے کسبی نہیں وہ بھی یعنی کمائی سے نہیں ملتے ہیں کہ ایک انسان ساری ساری رات عبادت کرے نبی بن جائے ایک انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے صدیق بن جائے ایک آدمی نیکی میں بہت آگے بڑھ جائے تو وہ پیغمبر ہو جائے نبوت کسبی نہیں اور صداقت بھی کسبی نہیں اگر کوئی آدمی ایک صدی تک انگریز کی جوتیاں چاٹتا رہے نبی بن جائے گا کسبی نہیں ہے کہ کمائی سے محنت سے مشقت سے مرضی سے ارادے سے اختیار سے یہ درجے حاصل ہو جائیں نہ نبوت کا نہ صداقت کا یہ دونوں درجے وہ بھی ہیں عطا الہی ہیں اللہ عطا کرتا ہے تو ان دو درجوں کو تو الگ کر دیجیے کہ وہ ہیں ہی وہ بھی وہ تو ملنے ہیں اس کو جس کو رب نے چاہنا ہے تو پھر باقی بچے دو درجے ان میں ایک ہے شہادت کا دوسرا ہے ولایت کا کتنے درجے باقی رہ گئے دو ایک شہادت کا دوسرا ولایت کا تو جناب ولایت کا حاصل کرنا ولی بننا نیک بننا سالے بننا یہ کسبی ہے محنت کیجئے رات کو جاگیے تحجد پڑھیے اللہ کے فرائض پورے کیجئے اس کی نافرمانیوں سے بچ جائیے اس کی نافرمانیوں سے بچ جائیے اللہ ان اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم زنون سنو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں جو اللہ کے قرب میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان اولیا اللہ خوف ان کے لیے آنے والا خوف کوئی نہیں ہوتا ولاحم یا جنون اور ان کو چھوڑی ہوئی زندگی کا غم غام کوئی نہیں ہوتا وہ کون ہے ولی یہ اولیاء اللہ کون ہے مولا فرمایا اللہ زینا اولیاء اللہ کون ہے اللہ زینا جو ایمان لائے مواحد بنے شرک کو چھوڑا توحید کو اختیار کیا رسالت پہ ایمان رکھا قیامت کو مانا وقانو یتکون اور انہوں نے کیا اختیار کیا تقوی اختیار کیا متقی بن گئے ہیں تو ولایت کا درجہ جو ہے یہ کسبی ہے محنت سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور پاکستان میں تو حاصل کرنا بہت آسان پاکستان میں تو ولایت کے درجے پہ فائد ہونا مشکل ہی نہیں ہے کپڑے اتارنے پڑتے ہیں ولیے کپڑے نہیں پہنتا ولیے ایک اور پاگل آئے ہیں وہ کہتے ہیں بولتا نہیں ہے اس کا نام کیا یہ بہت بڑے ولی ہیں جی چپ شاہ پاکستان میں تو ولایت کا حصول کوئی مشکل کام نہیں ہے جناب آپ نماز نہ پڑھیں اور آپ مریدوں کو کہیں ماں بدولت نماز مدینے پڑھتے ہیں تو وہ آپ کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے کہیں گے سبحان اللہ جی ہمارے پیر صاحب جو ہے نا وہ نماز ہو <سطور> کوئی مشکل نہیں ہے <سطور> ولایت کا حاصل کرنا ہمارے ملک میں تو کوئی مشکل نہیں ہے شراب <سطور> <سطور> پیے اس کی مرضی ہے نہ بولے اس کی مرضی ہے مسجد <سطور> میں کھڑے ہو کے گالیاں نکالے مسجد <سطور> میں تھوکے پان منہ میں ہو نماز پڑے بک بک کرے یہ کون ہے یہ نوٹا علی سرکار کیسی کیسی سرکاریں ہیں جن کو اللہ نے زمین میں دفن کر کے رکھ دیا تو ولایت کا جو درجہ ہے یہ کسبی اسی طرح جو شہادت کا درجہ ہے یہ بھی کیا ہے کسبی جہاد میں جائیے میدان میں نکلیے تلوار اٹھائیے دو بدو کافروں کے آ جائیے اپنے دین کو بچانے کے لیے مذہب کو بچانے کے لیے علاق علی اللہ کے لیے کافروں کے حملے کو روکنے کے لیے میدان میں آئیے تو میرے عرض کرنے کا مقصد پھر یہ ہوا کہ انسانی ارتقاء میں جو نبوت کا درجہ ہے اور صداقت کا درجہ ہے ان کو تو نکال دیجئے نا یہ تو ہوئے ہی واہ بھی کس نے دینے اللہ نے دینے اختیاری بندے کا نہیں ہے مرضی بندی بندے کی نہیں ہے پھر اگر ان دو درجوں کو نکال دیا جائے تو مجھے یہ کہنے کا حق ہے نا کہ انسانی ارتقاء میں سب سے بڑا درجہ اگر کوئی ہے تو وہ شہادت کا درجہ ہے اس سے اوپر ہو کوئی درجہ نہیں ہے یہ شہادت کا درجہ ہے جو سب سے دیکھیے قرآن پاک نے کسی جگہ بھی اس معنی میں شہید کو شہید نہیں کہا جائیے قرآن پاک دیکھیے کسی جگہ پہ آپ کو نہیں ملے گا کہ جو اللہ کے رستے میں مارے گئے وہ شہید ہیں شہید کو یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا قرآن پاک نے اس معنی میں کسی جگہ بھی شہید کا لفظ استعمال نہیں کیا قرآن پاک میں شہید کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن اس معنی میں استعمال نہیں ہوا جس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں شہید کا لفظ ہاں احادیث جو ہے نا وہ بھری ہوئی ہیں اس لفظ سے نبی پاک نے اس معنی میں شہید کا لفظ استعمال کیا قرآن لفظ کیا استعمال کرتا ہے ولا تکو لے مئی یو کو تالو ہے اموات آپ نے یہاں دیکھا ہے قرآن نے ایک قید لگا دی ولا تکولو لمئی یو کوتا لو فی یہ جو مارا جا رہا ہے یہ جس کے ٹکڑے ہو رہے ہیں یہ جو شہادت کے مرتبے پہ فائد ہو رہا ہے یہ اس وقت شہید ہوگا جب یہ لڑائی لڑے گا فی سبیل اللہ کس کے رستے میں اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے اے لائے مت اللہ کے لیے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جب یہ اپنا خون اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا اس کو میرے پیارے پیغمبر نے کس لفظ سے ذکر کیا شہید فی سبیل. سبیل اس کی عزتیں اس کی عزمتیں اس شہید کی کرامتیں وہ جو نیمتے اس کو جنت میں ملنی ہیں میرے پیارے پیغمبر نے مختلف مواقع پر اس کو ذکر کیا اس کا تذکرہ کیا یہی دیکھیے قرآن پاک کی جو آیت دو آیتیں ہیں، ایک دوسرے پارے میں جو ابھی میں نے تلاوت کی جس میں اللہ نے فرمایا ولا تکلو مئی تالو فی سبھی اللہ اموات جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ کہو اور چوتھے پارے میں جا کے کہا ولا کوبی اللہ امواتا مردا کہنا تو بڑی دور کی بات ہے ان کو مردہ گمان بھی نہ کتنی آتی ہیں پرانے پاک میں دو ایک دوسرے پارے میں اور ایک پارے میں. میں یہ جانتا ہوں کہ کچھ علماء ان آیتوں کے لفظی معنی لوگوں کے سامنے بیان کر کے لوگوں کے عقائد خراب کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھو جی شہید زندہ ہے شہید کو مردہ نہیں کہنا چاہیے قرآن نے منع کیا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو اس کو مردہ گمان بھی نہ کرو اور یہ دیکھو جی اٹھارہ بلاک والے اور اشاط و توحید والے یہ کہتے ہیں جی شہید بھی میت ہے شہید مردہ ہیں اس کی زندگی دنیا والی زندگی نہیں ہے جس طرح ہماری اور آپ کی زندگی ہے دیکھیے جی قرآن تو کہتا ہے بل آیا بلکہ وہ زندہ ہیں اور یہ ان کی زندگی کا انکار کر رہے ہیں یہ ان کو کہتے ہیں ان پر موت آ گئی ہے اور وہ میت ہیں اور وہ مردہ ہیں جبکہ قرآن نے دو جگہوں پر بن لگایا ڈکا لایا ڈکا دوسرے پارے میں اور چوتھے پارے میں دوسرے پارے میں کہا مردہ کہنا نہیں چوتھے پارے میں کہا کہنا تو بڑی دور کی بات ہے ان کو مردہ سمجھنا نہیں ہے سمجھنا نہیں ہے حالانکہ جناب آپ بالکل تعصب اور انعد کی اینک اتار دیجئے اور بالکل ماورا ہو جائیے ضد و انعد سے میرے ساتھ ساتھ چلیے میں آپ سے کچھ باتیں پوچھتا چلا جاتا ہوں آپ مجھے امانتاں دیانتاں ان باتوں کا جواب دیتے چلے جائیے کیا شہید جو ہوتا ہے اس کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا بولی شہید کا جنازہ پڑھا جاتا ہے جنازہ زندے کا ہوتا ہے یا مردے کا ہوتا ہے کبھی زندے کا بھی جنازہ پڑا گیا شہید کا جنازہ پڑھا گیا تو کیا سمجھ کے پڑا گیا مردہ سمجھ کے پڑا گیا پھر اس کے جنازے میں نیت مانگتے ہوئے یہ لفظ کہے گئے سنا واسطے اللہ کے درود نبی پاک کے لیے اور دعا واسطے حاضر اس میت کے, محیط کے یہ تو میت آپ بھی کہہ رہے ہیں اٹھارہ بلاک والوں کا اس میں کیا قصور ہے ہم کوئی اٹھارہ بلاک والے یا اشاعت ال توحید والے آپ سے الگ ہیں کہ ہم ان کو میت کہتی ہیں آج جب شہید کا جنازہ آپ نے پڑھا ہے تو اس میں آپ نے بھی تو کہا ہے دعا واسطے حاضر اس میت کے آپ بھی تو اس کو میت کہہ رہے ہیں پھر آپ اس کا جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں آگے چلیے جناب میری ایک بات کا جواب دیجئے کیا شہید کو زمین کے اندر قبر کھود کے دفن نہیں کیا جاتا تو دفن کس کو کیا جاتا ہے اور اگر کوئی زندے کو کرے تو بھائی مشرقین مکہ جو اپنی لڑکیوں کو زندہ در گور کرتے تھے تو قرآن نے کتنی سختی کے ساتھ شریعت نے ان کو منع کیا کہ آپ زندہ بچی کو زندہ لڑکی کو قبروں میں گاڑ دیتے ہیں تو جب شہید کو قبر میں دفن کیا جا رہا ہے ہم نہیں کر رہے ہیں چلو آپ ہی کر رہے ہیں تو بتائیے گا اس وقت آپ کا خیال کیا ہوتا ہے کہ یہ زندہ ہے یا مردہ, مردہ تو دفن کرتے ہیں کیا سمجھ کے میں سمجھ کے دو باتیں ہو گئیں میری تیسری بات کا ذرا جواب دیجئے شہید کی جو بیوی ہے اگر وہ امید سے نہیں ہیں اور اس نے اپنی عدت گزار لی چار مہینے دس دن اور اگر وہ امید سے ہے تو پھر اس کی عدت ختم ہوگی جس دن اس کا بچہ پیدا ہوگا یعنی عدت گزر گئی جب شہید کی بیوی کی چار مہینے دس دن اس نے عدت گزار لی اور اگر وہ امید سے تھی تو وزا حمل جب اس نے بچہ جن لیا جب شہید کی بیوی عدت گزار لیتی ہے بتائیے گا اس عورت سے دوسرا بندہ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں غور سے ذرا جواب دیجیے یار کسی تو بڑے وے مفتی ہو گئے کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا کر سکتا ہے اور زندے کی بیوی سے کوئی نہیں کر سکتا آپ زندہ ہیں آپ کراچی چلے جائیں آپ کراچی میں وہاں جا کے رہیں رو پوش ہو جائیں تو آپ کی بیوی سے کوئی اور آدمی نکاح کر لے نہیں کر سکتا شہید کی بیوی شہید کی بیوہ سے پہلا لفظ غلط نکل گیا شہید کی بیوہ سے عدت گزارنے کے بعد جب دوسرے لوگ نکاح کرتے ہیں تو وہ شہید کو زندہ سمجھ کے کرتے ہیں یا مردہ سمجھ کے کرتے ہیں تین سوالوں کا جواب ہو گیا میرے چوتھے سوال کا جواب دیجئے کیا یتیم کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی بچوں میں بیٹیوں میں بیوی میں بیٹوں میں تقسیم نہیں ہوتی بولتے نہیں ہوتی ہوتی ہے اور زندے کی وراثت نہیں ہوتی تو پھر شہید کے بچوں کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تا بابا زندہ ہے لہذا تمہیں وراثت نہیں مل سکتی ہیں چار چیزیں میں نے آپ سے پوچھی ہیں میرے ساتھ چلیے گا شہید کا جنازہ پڑا گیا مردہ سمجھ کے شہید کو دفن کیا گیا مردہ سمجھ کے شہید کی بیوہ سے نکاح کر لیا گیا مردہ سمجھ کے شہید کی وراثت تقسیم ہو گئی مردہ سمجھ کے اور قرآن کہتا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو ان کو مردہ نہ سمجھو یہ بڑا ایک پرابلم پیدا ہو گیا بڑی پیچیدگی سی پیدا ہو گئی بڑی پریشانی سی ذہنوں میں آ گئی مولا عجیب بات ہے تو قرآن میں کہتا ہے مردہ کہنا بھی نہیں مردہ سمجھنا بھی نہیں اور ہم نے شہید سے جتنے معاملے کیے کیا سمجھ کے کیے مولا سی مردہ سمجھا تو جنازہ پڑھے مردہ سمجھا تو دفن کیا مردہ سمجھا تو اس کی بیوی سے نکاح کیا مردہ سمجھا تو اس کی وراثت تقسیم ہوئی اور مولا تو قرآن میں کہتا ہے کہ شہید کو مردہ نہیں کہنا یہ اشکال یہ شبہ یہ پیچیدگی یہ پرابلم جو آج میرے ذہن میں پیدا ہوا ہوا اور جو آج آپ کے ذہن میں پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے جب یہ ایتے اتری تھی یہ پیچیدگی صحابہ کرام کے ذہن میں بھی پیدا اٹھاؤ بخاری اٹھاؤ مسلم اٹھاؤ کرم جی اٹھاؤ تفسیر, تفسیریں اٹھاؤ حدیث کی کتابیں ابوداؤد اٹھائیے مسند احمد اٹھائیے آپ کو حدیث کی تمام کتابوں میں یہ بات ملے گی کہ جب یہ ایتیں اتری تھیں تو یہ پیچیدگی صحابہ کے ذہن میں بھی پیدا میں ان میں سے صرف ایک صحابی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں سیدنا عبداللہ اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. جو مکہ مکرمہ میں ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے نبی پاک کا لوٹا مسلح مسواک ساری زندگی ان کے پاس رہا نئے آنے والے لوگ جو دیہاتوں سے آتے ہیں نبی پاک کا کہ کمرے اور حجرے میں عبداللہ ابن مسعود کا آنا جانا اتنا عام ہے کہ انہیں پہلے پہل یہ سمجھ ہی نہیں آتی یہ غیر آدمی ہے یا نبوت کے گھرانے کا آدمی محد سکوم ابن مسود ان فسد کوم جو بات ابن مسعود کرے فسد کو اس بات کو مان لیا کرو عبداللہ ابن مسعد اس کی تفسیر بیان کرنے لگے ہیں صرف روایت کرنے لگے ہیں نبی پاک سے لیکن ایک بات بخاری کی آپ کو سناؤں آپ حیران ہو جائیں گے عبد ابن نے بکریوں کا چروا یہ تو مکہ مکرمہ میں بکریاں چرایا کرتے تھے بکریوں چراتے تھے چھوٹا سا قد ہے نحیف ہیں کمزور ہیں لیکن علم علم کا پہاڑ ہے یہ بکریاں چرانے والا بچہ جب نبی پاک نے اپنا دستے شفقت اس کی پیٹھ پر رکھا تو عبداللہ ابن نے فرماتے ہیں مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے قرانے پاک میں کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو یہ کہاں اتری ہے اور کیوں اتری ہے اب آپ کو احساس ہوا ابن مسعود کے علم کا کتنا بڑا عالم ہے فرماتے ہیں ان کا شاگرد ہے مسروق اس نے حضرت عبد ابن مسعود سے پوچھا استاد جی قرآن کہتا ہے مردہ نہ کہو اور ہم ان سے سارے معاملے جو کرتے ہیں وہ مردہ سمجھ کے کرتے ہیں یہ کیا مطلب ہے اس آیت کا عبداللہ ابن مسعود نے کہا مسرو کو جو سوال تم مجھ سے کر رہے ہو جب یہ ایتے اتری تھی تو ہم نے یہ سوال نبی اکرم سے کیا تھا صلاح اللہ۔ اللہ وسلم یا رسول اللہ ان آیتوں کا کیا مفہوم ہے ان آیتوں کی کیا تفسیر ہے ان آیتوں کا کیا مطلب ہے نبی پاک نے جو مفہوم جو مطلب جو تفسیر ان دونوں آیتوں کی بیان کی ہے وہ تفسیر میں تجھے سنا دیتا ہوں واقع. یہ ذہن میں رہے اصول تفسیر میں ایک اصول یہ ہے کہ جس آیت کی تفصیل امام الانبیاء خود کر دیں اس کے مقابلے میں باقی مفسر تو اپنی جگہ پہ رہ گئے کسی صحابی کی تفصیر بھی قابل قبول ہو نہیں جن پر قرآن اترا جب وہ خود تفصیر کریں اس کے مقابلے میں کوئی اور مفسر کوئی عالم کہتا پھرے اس کی بات پھر نہیں مانی جائے گی اسایت کے مفہوم میں اور اسایت کے ذمن میں میرے پیارے پیغمبر نے جو اس کا مفہوم بیان کیا اسی کو آج در سے حدیث میں اپنا عنوان بنا رہا ہوں سنیے گا ذرا ان مسرو کن کالا سالنا عبد ال اللہ نے مسود انحاظ ہل آیا ولا سبنزین کو کی تفسیر پوچھی کہ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو قالا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا انا قد سالنا انزالکا جو بات آج تو مجھ سے پوچھ رہا ہے ہم نے خود یہ بات امام الانبیاء سے پوچھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ بدر کے شوہدا یا اوت کے شہدہ ان کی روحیں جب ان جسموں سے نکل کے اللہ کے پاس پہنچی فکالا تو پیارے پیغمبر نے فرمایا ارواہ فی فی جئیرین خزرین ان شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں داخل کر دی گئیں اللہ بہتر جانتا ہے وہ پرندے کس طرح کے ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے بس میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ وجود کس طرح کے ہوں گے وہ پرندوں کے جسم کس طرح کے ہوں گے جن جسموں میں یہ شہیدوں کی روحیں اس میں داخل کر دی گئی ہیں لہا کنا دیلو محلہ کا تم بے اور ان روحوں کے آرام کے لیے کچھ کندیلیں ارش کے نیچے لٹک رہی ہیں جنت میں اور اس جنت کے حصے میں جس کی چھت اللہ کا ہے یعنی جنت الفردوس میں جنت الس میں جنت میں اور اس کے نیچے سو طالبہ نہیں ہے ففا ال کا بہم سلا اللہ نے تین مرتبہ یہی سوال کیا مزہ آیا نا رحمتوں کا یہ کہتے ہیں کوئی چیز نہیں چاہیے اللہ فرماتے ہیں کچھ مانگو کچھ مانگو مجھ سے سوال کرو فلم مار پس جب روحوں نے محسوس کیا لن یترکو من ان ہم لئی یو ترک مین یوس جب تک ہم مانگیں گے نہیں جان نہیں چھٹنی اللہ بار بار اصرار کر رہے ہیں مانگو مانگو مانگو یہ بار بار کہتے ہیں کوئی چیز نہیں چاہیے آرام ہے دودھ کی نہریں ہیں شہد کی نہریں ہیں روحوں نے سمجھا جب تک نہیں مانگیں گے جان نہیں چھوٹے گی تو روحوں نے کہا یا ربے یہ ذرا توجہ والے جملے ہیں اگر ان کو پکالو عربی کی عبارت کو انشاءاللہ پھر پتا چلے گا کہ اٹھارہ بلاک والوں کا عقیدہ وہی ہے جو نبی اکرم نے کہا تھا صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا ربے یا ربے, ربے روئیں کہنے لگی اے ہمارے پالنہار نریدو ہم چاہتے ہیں انتر ارواہ نا فی اج ساد نا ارواحنا فی اج دینا مولا اگر کوئی چیز دینا چاہتا ہے ہماری خواہش پوری کرنا چاہتا ہے ایک مرتبہ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں واپس لوٹا دے انتر واپس لوٹا دے ارواحنا ہماری روحوں کو فی اج دینا ہمارے وہ جسم کہاں دفن ہو گئے تھے قبروں میں جن کے جسم کے باہر ٹکڑے کر دیے گئے کان کاٹ لیے گئے ناک کاٹ لیا گیا زبان کاٹ لی گئی گردے نکال لیے گئے دل چبانے کی کوشش کی گئی کسی کا بازو کٹا ہوا ہے کسی کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے کسی کا پیٹ چیرا ہوا ہے کوئی دفن ہوا کوئی دفن نہیں ہوا جسم ان کے اس دنیا میں رہ گئے تھے اور روے ان کی جنت کے اس حصے میں پہنچ کے اڑ رہی ہیں جس کی چھت اللہ کا عرش بنتا ہے تو وہ روئیں کہتی ہیں کوئی چیز دینا چاہتے ہو تو ہماری روئیں ہمارے جسموں میں واپس لوٹا حتا نقط فی سبیلے کا مررتن اخرا مولا ہم چاہتے ہیں ایک دفعہ پھر زندگی ملے تو تیرے راستے میں ایک دفعہ پھر جہاد تیرے راستے میں ایک دفعہ پھر سامنے میدان میں آئے پھر ہمیں قتل کیا جائے فلم را ان پس جب اللہ نے دیکھا محسوس کیا ان کوئی حاجت نہیں ایک کوئی شہ نہیں لینا چاہتے تو کو اللہ نے بھی ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیا اللہ نے بھی ان کی ان کی حالت پر چھوڑ دیا میرے دوستوں ایک لفظ پہ آپ نے توجہ کی شہیدوں کی روحیں کہتی ہیں نوریدوں انترودا ارواہنا فی اجسا دینا اگر تو کوئی چیز ضرور دینا چاہتا ہے تو ہماری روحیں جو ہیں وہ ہمارے جسموں میں واپس لوٹا معلوم ہوتا ہے شہید کی جو روح ہوتی ہے وہ اس جسم میں موجود ہو نہیں ہوتی ہے تبھی تو شہید کہتے ہیں مولا ہماری روح ہمارے جسم کی طرف واپس لوٹاؤ یہ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے ابن عباس کی روایت پیش کرنا چاہتا ہوں یہاں کوئی ایک صحابی تو نہیں ہے یہاں تو جناب روایات کا حدیث کا ڈھیر لگا ہوا ہے دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ کون ہے نبی پاک کے چچا زاد بھائی ہیں。یہ کون ہے ان کی خالہ امونا میرے پیارے پیغمبر کی زوجہ محترمہ ہیں نبی پاک. نبی پاک کی ایک زوجہ محترمہ کے بھانجے ہیں فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا جس رات نبی پاک کی باری میرے خالہ کے گھر ہوتی تو میں بھی وہ رات خالہ کے گھر گزارا کرتا تھا نبی پاک کو دیکھنے کے لیے کچھ حاصل کرنے کے لیے نبی پاک رات کے پچھلے پیر ایک مرتبہ تحجد کے لیے کھڑے ہوئے میں پانی کا لوٹا لایا وضو کروانے لگا نبی پاک نے پوچھا ابن عباس ہو میں نے کہا ابن عباس ہوں نبی پاک نے تحجد کے ٹائم اپنا دامن اٹھا کے دعا مانگی مولا میرے چاچے دے بیٹے نو میرے چاچے دے پتر نو مولا قرآن دا علا متافرم کے ٹائم نبی پاک نے اس کے لیے دعائیں مانگی اس کا راوی وہ ابن عباس ہے کہتے ہیں ارواہ شہدا فی جن خزرن من صاحب شہیدوں کی روحیں جو ہوتی ہیں وہ سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں داخل کر دی جاتی ہیں سونے کی کندیلیں جن میں وہ لٹ جن میں آرام کرتی ہیں جب شہید نعمتیں دیکھتے ہیں نعمتیں دیکھتے ہیں آرام دیکھتے ہیں جنت کی بہاریں دیکھتے ہیں جنت کی سیر کرنا دیکھتے ہیں کالو تو شہید ایک دوسرے کو کہنے لگے میں یو بلے کون ہماری خبر دنیا میں ہمارے بھائیوں تک پہنچائے گا وہ تو سمجھ رہے ہوں گے مر گئے کھپ گئے پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا بنا اب ہمارے پچھلوں کو کون بتائے ہمیں کون سی زندگی ملی پچھلوں کو کون بتائے کون سی عزتیں ملی پچھلوں کو کون بتائے کون سی کرامتیں ملی پچھلوں کو کون بتائے کون سی رفعتیں ملی پچھلوں کو کون بتائے کتنا آرام ملا سکون ملا راحت ملی غم سے نجات ملی کون ہمارے بھائیوں تک ہماری خبر پہنچائے گا کیا اننا آیا چلو لفظ سنیے گا خدا کے لیے لفظوں پہ توجہ کیجئے گا کون ہمارے بھائیوں تک ہماری خبر پہنچائے گا کیا خبر کیا خبر اننا اہ اننانا احلیاؤن قرآن نے کیا کہا بل اہ تو اہ کا کیا میں نے کون ہمارے بھائیوں تک کون ہمارے بیٹوں تک کون ہمارے دوستوں تک کون دنیا کے مسلمانوں تک ہماری خبر پہنچائے گا کہ اننا اہ کہ ہم تو زندہ ہیں فل جنتے کہاں بولو یہ روئیں کہاں پھر رہی ہیں اور کون سی جنت جس کی چھت اللہ کا عرش ہے وہ کون سی جنت ہے جنت, ال جنت ال تو شہید کیا کہتے ہیں کہ ہم کہاں زندہ ہیں اننا نہ آیاؤن فل جنا فل شہید آپس میں باتیں کرتے ہیں کوئی سڈے برامن ادسے کوئی ہمارے بیٹوں کو بتائے کوئی دنیا والوں کو بتائے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں سیر کرتے ہیں پھرتے ہیں سونے کی قدیلیں ان میں آرام کرتے ہیں شہید آپس میں بولنے لگے فقالا اوپر سے اللہ نے فرمایا میں پہنچاتا ہوں فقالا ان ابلے حکم ہم میں پہنچاتا ہوں تمہاری خبر فن اس وقت اللہ نے یہ آئے تو تاری وا سبن اللہ فی سبیل اللہ امواتا بل دا رب ہم یہ چوتھے سپارے میں دوسرے سے بارے میں یہ نہیں ہے دوسرے سپارے میں کیا ہے بلیاؤن ولا کلّا حشور وہ زندہ ہیں پر ان کی زندگی کا تمہیں شور ہو نہیں ہے نہیں ہے میں زندہ ہوں میری زندگی کا آپ کو شور ہے آپ زندہ ہیں آپ کی زندگی کا مجھے شہور ہے کھانا پینا سونا جاگنا چلنا پھرنا تجارت کرنا بیمار ہونا صحت یاب ہونا امیر ہونا غریب ہونا پریشان ہونا خوشحال ہونا بدحال ہونا کبھی غم ہے کبھی خوشی ہے کبھی رونا ہے کبھی ہنسنا ہے کبھی سونا ہے کبھی جاگنا ہے کبھی چلنا ہے کبھی رکنا ہے کبھی حرکت ہے کبھی سکون ہے آپ کی زندگی کا مجھے شور ہے میری زندگی کا آپ کو شور ہے اس لیے کہ یہ دنیا کی حیات ہے اللہ فرماتے ہیں بل آیاون شہید زندہ ہیں ولا تشرون ولا کلا تشرون بتا رہا ہے زندگی تو ہے پر دنیا والی نہیں, نہیں, نہیں ہے ورنہ رب یہ نہ کہتا ولا کلا تشرون اور جب چوتھے پارے میں جا کے ذکر کیا تو فرمایا ولا تہ سبن الزین کوتلوفی سبیل اللہ امواتا بل یاون اندا رب بل کے وہ زندہ ہیں اندا رب یور زکول اپنے رب کے ہاں یورزکون ان کو رزق دیا جاتا ہے ان کو روزی دی جاتی ہے ان کو وہاں روزی دی جاتی ہے جہاں وہ زندہ ہیں ان کو روزی ملتی ہے کون سی روزی کڑک آٹا اے روٹی گوشت اے سبزیاں کھاد والیاں یہ چیز ملتی ہے انہیں یہ رزق ہے یہ پھل یہ فروٹ یہ کیلے یہ سیب یہ انار دنیا والے یہی روزی ہے بولو ہے کوئی قائل اس کا کہ شہید کو جو روزی دی جاتی ہے وہ یہی روزی ہے یہی گندوں میں یہی پھل ہیں یہی فروٹ ہیں یہی دودھ ہے یہی جوس ہیں یہی شہد ہے یہی روزی ہیں اور اگر یہ نہیں ہیں روزی دوسری زندگی کی ہے جیو جئی روزی او زندگی جی زندگی جیو جئی روزی او جی زندگی اگر آپ دنیا کی زندگی مانتے ہیں تو پھر مانیے کہ رزق بھی دنیا والا زندگی دنیاوی تو روزی بھی دنیا بھی ہونی چاہیے نا لیکن روزی دنیاوی نہیں روزی ہے کوئی اور قسم کی تو جس قسم کی روزی اسی قسم کی, کی کیا ہے زندگی اب آپ کو پتہ چلا ان آیتوں کا مفہوم نبی پاک نے کیا بیان کیا کہ شہید زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی جو ہے وہ جنت ال... پھر دوست... ان کی روحیں کہاں ہیں ایک حدیث اور سنیے بڑی مزے دار بھی اور دلچسپ بھی ان جابر ابن عبداللہ حضرت جابر روایت کرتے ہیں جو حضرت عبداللہ اللہ کے بیٹے ہیں دونوں صحابی باپ بھی بیٹا رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میرا باپ عہد میں شہید ہو گیا جابر کہتے ہیں میرا باپ عبداللہ اللہ میں کیا ہو گیا شہید ہو گیا وہ الحض اور میرے باپ پر ڈھیر سارا قرض تھا وہ ایال اور کمبا بھی بہت سارا تھا میری بہنیں میری بہنیں بہت ساری تھیں کمبا کثیر ہیں جن کی پرورش کی ذمہ داری میرے باپ کے سر تھی اور میرے باپ پر قرض بھی تھا یا اللہ یا رسول اللہ میرے باپ کے ساتھ کیا بنا ہوگا یہاں قرض چھوڑ گئے ہیں کمبا کثیر ہیں شہید ہو گئے کہاں پہنچے سبحانند نبی پاک نے فرمایا جابرا رب نے آج تک کسی سے بغیر پردے کے کلام نہیں کیا لیکن جب تیرے باپ کی روح رب کے سامنے گئی ہے نا تو تیرے رب سے رب نے بغیر پردے کے کلام کیا بغیر پردے اور ہجاب کے کلام کیا اور بغیر پردے اور ہجاب کے تیرے باپ کو رب نے آ کے کہا فصل مانگ میرے کول کی مانگنا مانگ کیا چاہتا ہے قال عبد اللہ تو تیرے باپ نے رب کو جواب دیا اص آلو کا میں چاہتا ہوں تجھ سے ان اندا علت دنیا میں چاہتا ہوں کہ مجھے دوبارہ بھیج دیا جائے فت دنیا کہاں کس میں تم تو کہتے ہو آیات ہی دنیا کی شہید کی جو حیات ہے وہ یہی آیات ہے دنیا والی آیات ہے اور حضرت جابر کے جو والد ہیں عبد وہ رب سے کہتے ہیں مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کہاں بھیج معلوم ہوتا ہے وہ دنیا میں نہیں ہے تبھی تو ان کی روح اللہ سے مطالبہ کر رہی ہے اندر دنیا فوک تلافی کا سانی مولا ایک دفعہ میری روح کو میرے جسم میں واپس لوٹا مجھے زندگی دے میں دوسری مرتبہ تیرے رستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں فکالا جل تیرے باپ کی اس بات کے جواب میں اللہ نے فرمایا انہو کا من, من القول منل کو لا يرجعون درمزی دوسری جلد صفحہ ایک سو پچیس اللہ اللہ نے تیرے باپ کو جواب میں کہا میری طرف سے یہ بات پہلے طے ہو چکی ہے یہ قانون بن چکا ہے کہ جس کی روح کو ہم قبض کر لیتے ہیں پھر اس کو دنیا کی طرف واپس نہیں لوٹاتے وانزل اللہ ہو اس وقت اللہ نے یہ ایت اتاری ولا کو دیکھیے جو میں نے آیت ابتدا میں تلاوت کی تھی نا اس میں ایک میں نے حضرت انصن مالک سے روایت کی ایک حدیث میں نے پڑھی اس کا مفہوم آپ کو بتا دوں ترجمہ بھی کر دوں گا دونوں آیتوں کا دونوں حدیثوں کا ایک ہی مفہوم ہے جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی کوئی مرنے والا مومن جب وہ جنت میں پہنچے ایک تو ہے نا بھائی شکنجہ چڑا کافروں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کافروں کے بارے میں قرآن کہتا ہے سپارہ میرے ذہن میں نہیں سورت بھی میرے ذہن میں نہیں کہ جب وہ پہنچتے ہیں نا رب کے پاس اور جوہیں آنکھیں بند ہوئی سب شاید چانن ہو گیا روشن ہو گئی چیزیں یہ تو مرنے سے پہلے بھی پتا چل جاتا ہے نیک بندہ ہوتا ہے نا اس کو جو فرشتے روح قبل کرنے کے لیے آتے ہیں نا ان کے پاس جنت کے خلاف ہوتی اس میں خشبوئیں ان کی شکلیں خوبصورت ہیں وہ آ کے اس مرنے والے کو سلام کرتے ہیں، وہ اپنے وارثوں کو جو ارد گرد کھڑے ہیں ان کو بتا نہیں سکتا یہ ہے نزا کا عالم و نفسو تکا کا چھت کی طرف لگی ہوئی ہیں تو فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اس کو تو اسی ویلے ہی پتہ لگ جانا بھائی میرا بیڑا پار ہو ان فرشتوں کی حالت پیار محبت دیکھ کے اور جو کافروں کے پاس آتے ہیں بدبو دار دانت عجیب شکلیں اور آ کے اس مرنے والے مشرق کو کہتے ہیں ائی نما ت مند نیلہ جن کو اللہ کے سوا داتا گنج بخش دستگیر گو سے آزم کھوٹی قسمتیں کڑی کرنے والے چھپر پھاڑ کے دینے والے کرنیاں والے کرما والے فضلہ والے بھرنیاں والے لج پال مصیبتیں ٹالنے والے کرتا دھرتا آئی نا کتنے لی بلان کو ہم تیری روح قبض کرنے آئے ہیں بیٹے دیکھ اپنے بیوی بی دیکھ بھائی دیکھ یہ چلا رہے ہیں چیخ رہے ہیں رو رہے ہیں تو بھی راضی نہیں ہے کہ اس دنیا سے جائے لیکن ہم روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں بلا اپنے مشکل کشاؤں کو انہی طاقتیں تھے روح واپس لوٹا کے بک تجھے زندگی دیں تو جو کہتا تھا وہ سب کچھ کرتے ہیں مشکل کشاں ہیں حاجت رواں ہیں مشکلیں حل کر مات اں جن کو تُو میرے اللہ کے سوا پکارا کرتا تھا کتنے نہیں اسی وقت جواب میں کہتا ہے زلو, زلو انا پہلے تو ہر چھ مہینے بعد چکر لانے سن پھیرے لانے سن سالانہ تے ششمائی زلو انا آج کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے. جو مومن مرنے کے بعد جنت میں چلا جائے قرآن کہتے نبی باغ نے فرمایا اگر اللہ اس کو کہیں سنیے گا ذرا غور سے اس مومن کی روح کو اگر اللہ کہیں ساری دنیا ہم تجھے دیتے ہیں واپس جانے ہی قرآن نے کہا آ دن كل جنت یو ہب یل دنیا اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات تین آن دینا سارے ملک تین دے آ ساری بادشاہیاں تین آن دینا ساری دنیا دا سونا تین آن دینا ساری دنیا دی چاندی تیرے پلے پانے آئی تو مومن کی روح کہتی ہے مولا ساری کائنات بھی دی جنت چھوڑ کے نہیں جاؤں نہیں ج یا آئی تہن نفسل مطمئنہ سبحان اللہ یا اللہ ہمارے ساتھ بھی مولا یہی معاملہ کرنا یا آئی توہن نفسل مطمئنہ فرشتے آ کے کہیں او مطمئن روح او ایک موحد کے جسم میں رہنے والی روح او اطمینان میں رہنے والی روح ارجعی ارجربک لوٹ جا آسانی سے باہر نکل ارجیلا ربک جتوں آئس آئے اتھی لوٹ فد خلی فی وادی ود خلی جنتی یا اللہ ہم سے بھی یہی معاملہ کر دیں اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی مامل واپس نہیں آنا چاہتا ساری دنیا بھی مل جائے اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اس دنیا کے چکر میں جو ہم پڑے ہوئے ہیں جنت کے مقابلے میں یہ دنیا سڈے کو ہے ایک دکان ایک کار ایک مکان ایک بنگلہ اور اللہ اس جنت میں رہنے والے مومن کو کہتے ہیں ساری دنیا دینے آئی اللہ اللہ لوٹ جا لنگ جا پیچھے دنیا جا نام نامولا میں نہیں جانا تو ہم نے جنت کی زندگی اس دنیا کی چند روزہ زندگی پر قربان کر رکھی ہے ہم سے بڑا پاگل کون ہے اس دنیا کے چکر میں ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا اور آخرت بنانے کا فکر ہی نہیں ہے کوئی مومن نہیں آنا چاہتا جو جنت میں چلا جائے الا الشہید جنت میں جانے والے مومنوں میں صرف شہید ہے جو تمنا کرتا ہے مولا ایک دفعہ واپس بھیج چک اللہ اللہ اللہ اللہ کیا ہی بات ہے کوئی مومن نہیں آنا چاہتا کوئی ولی کوئی مفسر کوئی محدث کوئی عالم کوئی شب زندہ دار کوئی نہیں آنا چاہتا غیر شہید صرف شہید ہیں یا تمنا وہ تمنا کرتا ہے خواہش کرتا ہے مولا ایک دفع رو جسم واپس لوٹا پھر دنیا کی زندگی دے پھر ایک دفعہ اٹھا تیرے رستے میں جہاد کریں اور میری جنت چ مزہ نہیں آیا کی کرنے جا کے دنیا دے دن ٹوٹیاں ہوئی سڑک ہیں پریشانیاں دقتیں مشقتیں کدی لڑائی بیوی بی نال ندی سس نہ کدی نال زندگی گزر گئی جھگڑے لڑائیاں طلاقیں پریشانیاں کی کرنا میری جنت چزہ نہیں آیا یہ دودھ کی نہریں دیکھ شہت کی نہریں دیکھ یہ طرح طرح کے پھل دیکھ یہ جنت میں اپنا اڑنا دیکھ یہ میرے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی کندیلیں دیکھ سونے کی جہی شے منگنا اصر کر دیاں جہی شہ چاہنا وہ آ جاتی ہے پسینہ اتے کوئی نہیں تھک اتے کوئی نہیں پیشاب اتے کوئی نہیں پریشانی اتے کوئی نہیں بیماری اتے کوئی نہیں کچھ بھی تو نہیں مزہ نہیں آیا شہید کہتا ہے مولا جڑا مزہ کافر دی تلوار تھلے آیا او تیری جنت چی نہیں ایک دفعہ پھر لوٹا میرے اللہ دنیا میں ایک دفعہ پھر لوٹا دنیا میں فاخ تالا آشارا مراتن مولا دس مرتبہ اسی طرح کرتا رہے میں دنیا میں جاؤں کٹ جاؤں تیرے پاس آؤں پھر جاؤ کٹ جاؤں تیرے جاؤ کٹ, کٹ جاؤں تیرے پاس آؤں دس مرتبہ یہی کچھ ہوتا رہے یہ وہ کیوں کرتا ہے لما یرا منل کرامتیں وہ اپنی عزتیں کرامتیں رفتیں شانیں اللہ کی مہربانیاں فضل یہ جب وہ دیکھتا ہے تو وہ یہ تمنا کرنے لگ جاتا یہ نبی پاک کے فرامین تھے یہ نبی پاک کی احادیث تھی شہادت کے بارے شہدا کے بارے اللہ تعالی ہمیں بھی جب موت عطا کرے تو شہادت کی مر تو جانا ہی ہے ہسپتال میں ایڑیاں رگڑ کے بندہ مر جائیں کسی ایکسیڈنٹ میں بندہ مر جائے کئی سال تک فالج کا شکار ہو کے محتاج ہو کے پاخانے اور کھانے تک کا بندہ مر جائے مرنا تو ہے ہی ہے پاک محمد اتھے نہ رہاتے, تو آس امڑید آ جایا تو کون ہے اگر دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا خدا کی قسم آمنا کا لال ہمیشہ رہتا اگر وہ نہیں رہے تو پھر دنیا میں کسی نے نہیں رہنا مرنا ضرور ہے کسی طرح بندہ مر جائے مولا موت جب اتا کرنا تو شہادت کی موت اتا وہ کرامتیں وہ عزتیں وہ رفتیں وہ بلندیاں جن کا ذکر احادیث میں ہوا ایک مائی کا ایک ہی بیٹا تھا قدر تب پتہ چلتی ہے جب ماں دنیا میں نہیں ہوتی ہیں ماں روتے روتے رحمت کائنات کے پاس آئی کہنے لگی یا رسول اللہ اگر میرا بیٹا ہے نا جنت میں پھر تو میں کر لوں صبر کچھ نہیں بولوں گی اور اگر ادھر ادھر ہے نا پھر میرا رومڑا دیکھو پھر میرے آنسو بہانا دیکھو یہ وہ مائی بات کرنے لگی ہے نبی پاک نے فرمایا بی بی تُو کیا سمجھتی ہیں جنت کوئی ایک جنت ہے اس کے تو کئی درجی ہیں اور سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے جس کی چھت اللہ کا عرش ہے تیرا بیٹا جنت الفردوس میں تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے اللہ مل کی توفیق دا فرمائے وما لا اللہ عیدوں کی روحوں کو سب رنگ کے پرندوں میں داخل فرماتے ہیں کیا انسانوں کی رویوں حیوانوں میں اللہ کیوں ڈالیں گے میرے بھائی یہ حیوان دنیا دے نہیں وہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اس کی کیفیت کو کوئی نہیں جانتا کہ اس کی کیفیت کیا ہے اکرما بن ابیجال کس جنگ میں شہید ہوئے جنگ یورمکھ میں جی جنگ یورموکھ میں خالد ابن سعید بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے میرا اس بارے میں کوئی معلوم معلومات نہیں ہے جس بارے میں میں نے کئی دفعہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھایا کہ تعویذ اگر قرآنی آیت ہو لکھنے والا مواہد ہو اور اس کو کاروبار نہ بنایا جائے اور اس کو موثر حقیقی نہ سمجھا جائے تو اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی چیز ملی ہو اور لوگوں سے پوچھا جائے کہ یہ کس کی ہے اگر اس کا کوئی وارث نہ بنے تو وہ آدمی خود استعمال کر سکتا ہے یا نہیں نہیں جی ایک سال تک اس کو اپنے پاس رکھیے گا مناسب تشہیر کیجئے گا اس چیز کی اگر اس کا وارث آ جائے تو چیز اس کے حوالے کر دیجئے گا اگر نہیں آیا تو اسے صدقہ کر دیجئے گا جس کا ثواب اس کو ملے گا اگر صدقہ کرنے کے بعد آ گیا اور اس نے اس صدقے کو بحال نہ رکھا اور اس نے کہا نہیں میں صدقہ نہیں جانتا میں تو شہ چاہی تھی تو پھر آپ کو وہ چیز دینی پڑے گی یزید کون تھا انسان تھا بھائی ریاض بھی یزید مسلمان تھا اس کو کافر تو کسی نے بھی نہیں کہا بھائی کسی نے بھی اس کو کافر نہیں کہا ہاں زیادہ سے زیادہ فاسق کہا گیا زیادہ سے زیادہ فاجر کہا کہ کسی نے اگر کہا ہے تو فاسق فاجر کہا ہے لیکن مجھے بتائیے آج ہمارے ملک میں کون سا آدمی ہے جو فاسک فاجر نہیں جو داڑھی منڈواتا ہے وہ کون ہے جو بازار میں کھڑے ہو کے کھاتا ہے